وقیر الحد یہ حدیم محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وشر العمور محدثاتها وكل اللہ محدم بدع وک البدعطن غلال وک اللہ غلال عطن فنار الوافی بمافِ <الصحیحین> یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے لیکن اس میں احادیث کا تقرار نہیں ہے یہ کتاب دس مقاصد پر مشتمل ہے ان میں سے تیسرا مقصد عبادات سے تعلق رکھتا ہے اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں ان کتب میں سے تیسری کتاب کا آج آغاز کرنے لگے ہیں الکتاب وصارث المساجد و مواد تیسری کتاب مساجد کے بارے میں ہے اور نماز کے مقامات کے بارے میں ہے اس کتاب کا پہلا باب باب اول المساجد دف الارض زمین پہ پہلی مسجد حدیث نمبر تین 359 قاف یعنی کہ اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا ہن ابی در رضی اللہ عنہ جناب ابو در رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں ال تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ایو مسجد ان فی یافل اولو زمین پہ پہلی مسجد کون سی بنائی گئی ہے زمین پہ جو مسجد پہلے نمبر پہ بنائی گئی ہے وہ کون سی ہے قالا تو آپ نے کہا المسجد الحرام مسجد حرام ان کے زمین پہ بننے والی مساجد میں سے پہلی مسجد کون سی ہے مسجد حرام قال انہوں نے کہا کنہوں نے حدیث کے راوی جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا ابو ذر کہتے ہیں قلت تو میں نے کہا ابو ذر کہتے ہیں کل تو میں نے کہا کس سے ان کے اللہ کے رسول سے ثم ایو پھر کون سی مسجد ان کی پہلی مسجد بنی ہے مسجد حرام اس کے بعد جو مسجد بنی ہے وہ کون سی ہے قال تو نبی علی السلاۃسلام نے فرمایا المسجد الاقصی مسجد اقسا کل میں نے کہا کم کان نہ ان دونوں کے مابین کتنا فاصلہ ہے ان دونوں کے مابین کتنی مدت ہے یعنی کہ مسجد حرام بنی اس کے بعد مسجد اقسا بنی دونوں کے مابین کتنا فاصلہ ہے کالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارباؤن ثنا کتنے سال ہیں دونوں کے مابین چالیس سال اب یہاں پہ ہمیں رکنا ہوگا کہ مشق حرام کس نے بنائی جناب ابراہیم علیہ السلام نے مشط اقسا کس نے بنائی جناب سلیمان علیہ السلام نے اب دونوں کے مابین فاصلہ صرف چالیس سال کا یہ کیسے اتنا کم فاصلہ کیوں جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور جناب سلیمان علیہ السلام کے مابین فاصلہ بہت زیادہ ہے کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ تقریباً ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے تو جب ان دو مسجد بنانے والوں میں فاصلہ اتنا زیادہ ہے تو ان دو مسجدوں کے آپس میں بننے کی جو مدت ہے وہ چالیس سال کیسے ہو سکتی ہے تو اس اشکال کا ازالہ علماء کرام نے یوں کیا ہے کہ مشدِ حرام کا پہلے نمبر پہ بانی کون ہے اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب مشد حرام بنائی ہے پہلی بار نہیں بنائی اس سے پہلے بنی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سے بنی ہوئی مشد حرام کی بنیادوں کو اٹھایا ہے ویدف الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اسماعیل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہما ما والسلام و دونوں بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور یہی صورتحال مشر اقسا کی ہے تو مشرح حرام کا پہلے نمبر پہ بانی کون ہے پھر کچھ لوگوں نے لکھا فرشتے ہیں کچھ لوگوں نے لکھا آدم علیہ السلام ہیں اور مشرق اقساء کو بنانے والے آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کوئی کوئی بیٹا ہے بہرحال جس نے بھی پہلی بار بنایا ہو یہ بات طے ہے کہ ان دونوں کے بننے میں جو فاصلہ ہے وہ چالیس سال کا ہے آپ علیہ السلاۃ وسلام یہ بتانے کے بعد کہ پہلی مسجد مسجد حرام ہے دوسری مسجد مسجد اقسا ہے اور یہ کہ دونوں کے مابین فاصلہ چالیس سال کا ہے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں سُمَّ ما الصلاة پھر جہاں بھی تجھے نماز پالے یعنی کہ تم جس جگہ بھی ہو اور نماز کا وقت ہو جائے پھر جہاں بھی تمہیں نماز پالے اس کے بعد کس کے بعد ان دو مشتوں کے بعد فصل لی تو, تو تم وہاں پہ اس نماز کو پڑھ لو یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان دو مشتوں کے علاوہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے یہ دو مشتیں ہیں اور تمہیں جہاں پہ بھی نماز مل جائے وہیں پہ نماز پڑھ لو فَإنَّ الْفَضْلَ فِيهِ کیونکہ فضیلت اس میں ہے کس میں نماز پڑھنے میں جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں فضیلت ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد کی تلاش میں نماز کو قضا کر دیں جب نماز کا ٹائم ہو جائے آپ جدھر ہیں ادھر نماز پڑھ لیں اسی میں فضیلت ہے باب نمبر دو باب الارض مسجد ان کہ زمین مسجد بھی ہے اور طہور بھی ہے مسجد کا مطلب کیا سعیدہ گاہ یعنی کہ زمین پوری کی پوری سیدا گاہ ہے کہیں بھی آپ سئیدہ دے سکتے ہیں کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بہور اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کیا ہے دوسرے میں پہ فرمایا بہور اور یہ زمین پا کرنے والی ہے زمین مسجد بھی ہے اور پار کرنے والی بھی ہے پوری زمین پہ آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور پوری زمین کی مٹی سے آپ تو یہ مم کر سکتے ہیں جب آپ کو پانی نہ ملے یا جب پانی استعمال کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تحور ان کا میں نے کیا ہوا پاک کرنے والی حدیث نمبر تین سو ساٹھ تھری سکس زیرو کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ابن عبداللہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعلن ویت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسن لم تو احد قبلی مجھے پانچ چیزیں دی گئی ہیں مجھے ایسی پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں کسی نبی کو یا کسی اور کو نہیں دی گئیں تو انہیں پھر آپ کیا کہیں گے نبی علی اللہ والسلام کے خصائص آپ کی خصوصیات اور امام سیوتی نے نبی علی السلاط والسلام کی خصوصیات پہ مشتمل کتاب لکھی ہے الخصائص القبرہ اس کتاب میں انہوں نے آپ کی تمام خصوصیات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے اگرچہ کتاب میں ضعیف روایات بھی ہیں اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ کو اختلاف ہوگا جن میں آپ ان کی موافقت نہیں کریں گے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی خصوصیات پہ باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے اور امام صوتی کے علاوہ دیگر اعما نے بھی اس موضوع پہ کتب لکھی ہیں تو آپ کی خصوصیات صرف پانچ نہیں ہیں لیکن اس ادیث میں پانچ کا تذکرہ آیا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پانچ خصوصیات دی گئی ہیں مجھے پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پانچ ہی ہیں لیکن یہ پانچ ایسی ہیں جو آپ کو دی گئی ہیں کسی اور کو نہیں دی گئی بالکل صحیح بات ہے لیکن اس میں دیگر خصائص کی نفی نہیں ہے ان کا انکار نہیں ہے اب یہاں پہ جو خصائص آئے ہیں ان کے علاوہ بھی خصائص ہیں بالکل مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع قسم کے الفاظ کہنے کی صلاحیت بخشی ہے اوقی تو جوام الکلم میں جامع قسم کے الفاظ کہتا ہوں ایسا لفظ استعمال کرتا ہوں جس کے جس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں بہت سی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں یعنی کے بجائے اس کے کہ میں الفاظ زیادہ بولوں کم الفاظ بول کر زیادہ چیزوں کو ان میں داخل کر دیتا ہوں یہ آپ کی صلاحیت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے کسی اور کو نہیں دی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ان پانچ خصائص کے علاوہ دیگر اور خصائص بھی ہیں اب یہاں پہ جو پانچ آئے وہ کون سے فرمایا نصیر تو بر ابی مسیرت شاہرین تو مجھے نصرت دی گئی ہے میری مدد کی گئی ہے ایک مہینے مسافت کے روب کے ذریعے روب کا مطلب کیا ہوتا ہے خوف یعنی کہ میرا خوف دشمنوں کے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے جبکہ میں ان سے ایک مہینے کے فاصلے پہ ہوتا ہوں اتنی دور سے ابھی ہوتا ہوں تو وہ مجھ سے ڈر رہے ہوتی ہیں خوف زدہ ہوتی ہیں نصیر تو مصیرت شہرین میری مدد کی گئی ہے ایک مہینے کی مسافت کے روب کے ذریعے اور یہ روب آپ کا تاریکین پہ ہوتا ہے آپ کے دشمنوں پہ کفار پہ پہجد وقہ اس کے بعد آپ نے فرمایا اور میرے لیے زمین کو بنا دیا گیا ہے کیا بنا دیا گیا مسجد سیدا گاہ وقہ پاک کرنے والی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری امت کے لیے ساری زمین کو کیا بنا دیا ہے سجدہ گاہ بنا دیا ہے اس سے پہلے کیا صورتحال تھی آپ سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ لوگوں پہ واجب تھا کہ نماز کے وقت پہ اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھیں اسے آپ مسجد کہہ لیں اس زمانے کی یا کنیسہ کہہ لیں چرچ کہہ لیں بہرحال عبادت خانے میں آ کے عبادت کرنی ہے نماز پڑھنی ہے اور کتنی بڑی سہولت دے دی گئی آپ کی امت کو کہ مسجد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں جدر آپ موجود ہیں ادھر ہی آپ نماز پڑھ لیں اور اگر آپ کو پانی نہیں مل رہا تو آپ کیا کر لیں تیمم کر لیں وجوہلی اردو مسجد آ اور میرے لیے زمین کو کیا بنا دیا گیا سیدا گاہ و پہورا اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے فأیما رجل من امتی ادرکت حسلاۃ و فل میری امت کا کوئی بھی ایسا آدمی ہو جس کو نماز پالے فل اس پہ واجب ہے کہ وہ نماز پڑھے میری امت کا کوئی بھی فرد ہو جس کو نماز پالے نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اس کو کوئی مسجد تلاش کرنے کی مجبوری نہیں ہے مسجد نظر آ رہی ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے نہیں نظر آ رہی تو جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ نماز پڑھ لے وہ اہلت علی اور میرے لیے ام غنیمت حلال کر دیے گئے ہیں دشمنوں سے لڑائی کے نتیجے میں جو مال ملتا ہے وہ میرے لیے کیا کر دیا گیا میرے لیے میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا ہے وہ اہلت علی قبلی اور یہ مال مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا یہ معالی غنیمت مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں کیے گئے میرے لیے میری امت کے لیے حلال کیے گئے ہیں تو آپ کی کتنی خصوصیات کا تذکرہ ہو چکا یہاں پہ تین کا ہو چکا ہے نمبر ایک ایک مہینے کے فاصلے پہ آپ ہوتے تھے کہ دشمن آپ سے ڈر رہا ہوتا تھا ان کے دلوں میں آپ کا روپ ڈال دیا جاتا تھا نمبر دو آپ کے لیے آپ کی امت کے لیے پوری زمین کو کیا بنا دیا گیا ہے مسجد بنا دیا گیا ہے نمبر دو, آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کی امت کے لیے پوری زمین کو کیا بنا دیا ہے؟ پاک کرنے والی تہارت کا سبب بنا دیا گیا ہے اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ آپ کے لیے غنیمت حلال کر دیے گئے اور ایسے ہی آپ کی امت کے لیے و او چوتھی خصوصیت آپ نے فرمایا کہ مجھے شفاعت دی گئی ہے ان کے رود قیامت شفات عظما سب سے بڑی شفاعت کوئی نبی نہیں کرے گا کون کریں گے ہمارے نبی علی سات و کریں گے اور آپ کی شفاعت سے میدان حسر کی سختیوں سے نجات ملے گی اور لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا وکان النبی قومی خاصا وبویست اور نبی کو بھیجا جاتا تھا اس کی قوم کی طرف خاصتا خصوصی طور پہ یعنی کہ خاص طور پہ اپنی قوم کی طرف وہ آتا تھا ہر نبی ایک قوم کی طرف ایسا نہیں تھا کہ ایک نبی کئی اقوام کی طرف آیا ہو ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف خصوصی طور پہ بھیجا گیا ابو ایشت علث عامہ اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے مجھے لوگوں کی طرف بھیجا گیا عام متن عمومی طور پہ تمام لوگوں کے لیے تمام دنیا کے لیے تو یہ پانچوں نبی علیہ السلاۃ والسلام کے بہت بڑے اعزازات ہیں بہت بڑی آپ کی خصوصیتیں ہیں جن میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے اور اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کا دین سب کے لیے ہے یہودیوں کے لیے عیسائیوں کے لیے ہندوؤں کے لیے سکھوں کے لیے ملدوں کے لیے اور ہر انسان کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے اس کے بعد حدیث نمبر 361 سو میم اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم کس سے روایت کرتے ہیں جناب ہدیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا کہ, فضلنا کہ ہمیں تمام لوگوں پہ تین چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے ہمیں ان کے اللہ کے رسول اور آپ کی امت آپ فرمارے ہمیں تمام لوگوں پہ تین خسرتوں کے ذریعے تین چیزوں کے ذریعے فوقیت دی گئی ہے فضیلت دی گئی ہے برتری دی گئی ہے اب دیکھیے اس عدیس میں تین خصائص کا تذکرہ آیا ہے اور پہلی حدیث میں پانچ کا آیا ہے تو اسے پتا چلا کہ یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ صرف تین ہیں بلکہ آپ نے اس حدیث میں تین بیان کیے ہیں اس موقع پہ تین بیان کیے ہیں نمبر ایک فرمایا جو ہماری صفے فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہے نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح کر دیا ہے کیسے؟ خود نبی علیہ ایک حدیث میں اللہ تصف الملائے تم لوگ ایسے سب بندی کیوں نہیں کرتے جیسے فرشتے رب کے ہاں سب بندی کرتے ہیں صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے رسول اللہ تعالی کے یہاں کیسے سف بندی کرتے ہیں؟ ہمیں بتائیے آپ نے فرمایا وہ پہلے پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مل کر کھڑے ہوتے ہیں تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ دوران نماز آپس میں مل کر کھڑے ہو پاؤں سے پاؤں ملا ہوا ہو کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو بلکہ صحابہ کے اس حد تک صف بندی کا اہتمام کرتے تھے کہ ٹکنوں سے ٹکنیں بھی مل جایا کرتے تھے اور پھر پہلے پہلی صف کو مکمل کریں جب پہلی صف میں جگہ موجود ہے دوسری صف میں کھڑے نہ ہو تو ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح تشکیل دیا گیا ہے ترتیب دیا گیا ہے مسجد اور ہمارے لیے زمین ساری کی ساری کیا بنا دی گئی ہے مسجد بنا دی گئی ہے پچھلی حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا تھا کہ ساری کی ساری زمین یہاں پہ لفظ آیا کہ ساری کی ساری زمین ہمارے لیے کیا بنا دی گئی ہے مسجد بنا دی گئی ہے زمین کے کسی بھی حصے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے کچھ ٹکڑے ایسے ہیں جہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مثال کے طور پہ اونٹوں کا باڑا وہاں نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نمبر دو ہم غسل کرنے کی جگہ وہاں پہ بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تیسرے نمبر پہ قبرستان قبرستان میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور لوگوں کی قضائے حاجت کی جگہ جہاں لوگ پیشاب پخانہ کرتے ہیں وہاں پہ بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے لَنَا لربت اور زمین کی مٹی ہمارے لیے کیا بنا دی گئی ہے تہورا تہارت کا ذریعہ پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے تو زمین پہ مٹی جس شکل میں بھی جہاں پہ بھی موجود ہو جب تک کہ اس پہ کوئی پلیچ چیز نہ پڑی ہو آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں تیمم کر سکتے ہیں اگر آپ کو مٹی پہ پخانا پڑا ہوا نظر آ رہا ہے اور پیشاب کوئی ابھی کر کے گیا ہے تو زہر ہے کہ اس مٹی سے آپ تیمم نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے سعید القیبہ تیمم کرو کس مٹی سے پاک مٹی سے یہ مٹی اگر کسی پتھر پہ موجود ہے غبار کی شکل میں دیوار پہ موجود ہے تو اسے بھی تیم کر سکتے ہیں تو فرمایا اور ہمارے لیے زمین کی مٹی کیا بنا دی گئی ہے تہورت کا ذریعہ پاک کرنے والی اس کو بنا دیا گیا ہے کب اذا لم نجد الماء جب ہم پانی نہ پائیں جب ہمیں پانی نہ ملے وذکر حسرت خرا حزیفا بن یمان کہتے ہیں کہ آپ نے ایک اور خسرت بھی ذکر کی ایک اور خصوصیت بھی ذکر کی یعنی کہ بھول گئی ہے لیکن آپ نے چار ذکر کی تھی اس موقع پہ اس کے بعد باب نمبر تین کیا باب ہے باب بنا المسجد النبوی الشریف مسجد نبوی کا بننا مسجد نبوی کے بننے کے بارے میں یہ باب ہے مسجد نبوی الشریف شریف سے مراد کیا ہے یہاں پہ یعنی معزز محترم حدیث نمبر 362 سو باسٹھ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان انسین جناب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے رویت ہے قال وہ کہتے ہیں قادیم صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ کہ نبی علیہ السلام مدینہ آئے فنزل اعل يقال له بنو امر بن تو آپ نے پڑاؤ کیا آپ اترے آپ نے پڑاؤ ڈالا کہاں مدینہ کے ایک بلائی علاقے میں حوالی کے لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا حوالی کہتے ہیں کسی شہر کے اونچے مقامات کو کسی شہر کے اونچے محلے کو جو تھوڑا سا دوسرے حصے کے مقابلے میں اونچی جگہ پہ واقع ہے تو آپ نے پراؤڈ ڈالا آل المدینہ مدینہ کے بالائی علاقے میں فی حن ایک قبیلے میں یقاء لہو یقار لہوم بنو امر بنو امر ابن عوف جنہیں کہا جاتا تھا بنو عمر بن اوف عمر بن اوف قبیلے میں آپ نے پڑاؤ ڈالا مدینہ کے بلائی علاقے میں یعنی کہ کبا والی سائڈ پہ اور پہلے بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ کبا کا علاقہ مدینہ کا بلائی علاقہ ہے میں سے ایک یہ بھی ہے کیونکہ کبا جب آپ مکہ سے مدینہ آئیں تو پہلے کبا آئے گا پھر مدینہ آئے گا تو اس لیے فنازل فنازا آل المدینہ آپ مدینہ کی بالائی جانب آپ نے پڑاؤ کیا فی حی ایک قبیلے میں یقال الرحم جنہیں کیا کہا جاتا تھا بنو امر بن اوفام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیم ارب عشرت تو آپ نے ان میں چودہ راتیں قیام کیا بنو امر بن عوف میں آپ نے کتنے دن قیام کیا چودہ راتیں سم ارسل بن النجار پھر آپ نے بنو نجار کی طرف پیغام بھیجا بنو نجار کون ہے بنون نجار یہ وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کی والدہ کے خاندان پہ مشتمل لوگ جو ہیں تو آپ نے بنو نجار کی جانب پیغام بھیجا اور یہاں پہ اس عمر کی وضاحت نہیں کی گئی کہ چودہ راتیں آپ کو باہر میں رکے تو آپ نے وہاں پہ مسجد بنائی آپ کو با میں آئے ہیں تو آپ نے وہاں مسجد بنائی ہے مدینہ میں آئے ہیں تو مسجد بنائی ہے اور ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ جہاں پہ آباد ہوں جہاں پہ رہیں وہاں مسجد بنانے کی فکر کریں مسجد سے ہی آپ کا دین سلامت رہے گا آپ کے بچوں کا آپ کے رشتہ داروں کا آپ کے محلے داروں کا دین سلامت رہے گا مسجد نہیں ہے تو آپ کا دین خطرے میں ہے مسجد میں جب انسان پانچ مرتبہ جاتا ہے ہر بار اسے نئی غذا ملتی ہے نئی خوراک ملتی ہے ایمان تازہ ہوتا ہے اور انسان کی روح جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے چودہ راتوں کے بعد پیغام بھیجا کہ ان کو بنو نجار کو فجا متقلدی مقلدی مقلیدیف تو وہ آئے کون آئے بنو نجار آئے تو ان کی حالت کیا تھی تلواریں لٹکائی ہوئی تھیں تلوار لٹکائے ہوئے وہ آئے نبی صلی گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں نبی علی آپ اپنی سواری پہ ہیں یعنی کہ وہ منظر میرے ذہن میں محفوظ ہے میں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں نبی علیہ السلات کی طرف آپ اپنی سواری پہ ہیں وہ ابو بکر رطف جب کہ ابو بکر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جب مکہ سے مدینہ سفر کیا تھا تو نبی علیہ السلام کی اونٹی الگ تھی جناب صدیق کی اونٹی الگ تھی اور کبا سے جب مدینہ آ رہے ہیں یہ تین کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے یہاں پہ نبی علی السلام نے جناب صدیق کو اپنے پیچھے جگہ دی ہے ان کو عزت دینے کے لیے انہیں شرف بخشنے کے لیے مالا بنی نو لہو اور بنو نجار کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں آپ سواری پہ اونٹنی پہ بیٹھے آ رہے ہیں ابو بکر صدیق آپ کے پیچھے ہیں بنو نجار کے لوگ آپ کے دائیں بائیں چل رہے ہیں اور تلواریں انہوں نے ننگی تلواریں انہوں نے اپنی گردوں میں لڑکائی ہوئی ہے ملا کا معنی کیا ہوتا ہے جماعت گروہ یا معزز لوگ دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے یعنی بنو نجار کے معزز لوگ آپ کے دائیں بائیں ہیں آپ کے ارد گرد ہیں یا بنو نجار کی جماعت جو ہے وہ آپ کے ارد گرد ہے حتیٰ القا بنائی ابی ایوب یہاں تک کہ آپ نے اپنا کجاوا ڈال دیا اتار لیا ابو ایوب کے سہن میں ابو ایوب انصاری خالد بن زید انصاری جن کو نبی علی صبح کا میزبان بھی کہا جاتا ہے ان کے سین میں آپ نے اپنا کجاوا اتار لیا کجاوا کس کو کہتے ہیں جب اونٹنی پہ بیٹھتے ہیں اونٹ پہ بیٹھتے ہیں تو لکڑی کا ایک کجاوا رکھا جاتا ہے پلان رکھا جاتا ہے اس کے اوپر پھر بیٹھنے والا بیٹھتا ہے سامان بھی رکھا جاتا ہے تو یہ آپ نے کہاں اتارا ابو ایوب کے سین میں جہاں پہ کجاوہ اترے گا ادھر ہی انسان رہے گا وَقَانَ يُحِبُّ اَن حَيثُ <الصَّلَى> اور آپ پسند کرتے تھے اس بات کو کہ آپ نماز پڑھیں جہاں بھی آپ کو نماز کہ آپ چاہتے تھے کہ فوراََ نماز پڑھ لیا کریں وقت پہ نماز پڑھ لیا کریں جدھر بھی نماز آپ کو پالے ادھر ہی آپ نماز پڑھ لیا کریں اس چیز کو آپ پسند کیا کرتے تھے وہ یوسلی فی مراب دل اور آپ بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے ان کے ان ایام میں جتنے نماز کا وقت ہو جاتا آپ نماز پڑھتے اور بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے وہ انہوں امر اب بنا اور بے شک آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا آپ نے کہا مسجد ہماری ہونی چاہیے ارسل الا مالا ملا ام ام بنی تو آپ نے بنو نجار کی جماعت کی طرف پیغام بھیجا فقال تو آپ نے کہا یا بنی نجار سام با کم ہاد اے بنو نجار مجھ سے قیمت طے کرو کس کی آپ نے اس باغ کی یہ تمہارا جو باغ ہے اس کی قیمت لگاؤ میرے ساتھ اس کا سودا کرو میں یہ خریدنا چاہتا ہوں مسجد بنانے کے لیے بتاؤ تم نے کیا قیمت لینی ہے کال لا ہی لا وہ کہنے لگے نہیں اللہ کی قسم ہم اس کی قیمت نہیں لیں گے مگر اللہ سے آپ سے اس کی قیمت نہیں لیں گے قیمت ہم لیں گے لیکن کس سے لیں گے اللہ رب العزت سے لیں گے اللہ رب العزت سے جلو ثواب لیں گے فقال انس حدیث کے راوی جناب انس ابن مالک کہتے ہیں فقان افیع ما عقول تو اس باغ میں تھا کیا تھا جو میں تمہارے سامنے ابھی بیان کروں گا جو میں تم سے کہوں گا اس باغ میں کیا کیا چیزیں تھیں اس زمانے میں یہ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں ابھی میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں فقان افیح ہی تو اس باغ میں تھا کیا تھا ما عقول جو میں تم سے کہوں گا جو میں تمہارے سامنے بیان کروں گا تو وہ کیا چیزیں بیان کی وہ کیا چیزیں تھیں قبور المشرقین مشرقین کی قبریں وہاں تھیں وفی ہی اور اس میں کئی کھنڈرات تھے کئی ورانے تھے وفی ہی نخل اور اس میں کھجولوں کے درخت بھی تھے تو یہ تین چیزیں نمایاں طور پہ اس باغ میں موجود تھیں فمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول المشرقین فنوبیشت تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مشرقین کی قبروں کے بارے میں حکم دیا چنانچہ انہیں اکھاڑ دیا گیا سم ابل قریبی پھر آپ نے کھنڈرات کے بارے میں حکم دیا تو انہیں ہموار کر دیا گیا برابر کر دیا گیا وہ بل نخلی کھجوروں کے درختوں کے بارے میں آپ نے حکم دیا تو انہیں کاٹ دیا گیا فصف الخلا قبل مسجد تو انہوں نے کنوں نے صحابہ کے نام نے صحابہ کلام نے کھجوروں کے درختوں کی کتار بنا دی مسجد کے قبلہ کی جانب مسجد کی قبلہ کی جانب کھجوروں کے درختوں کی کتار بنا دی کاٹ کے وہاں آگے ان کی کتار بنا دی گویا کہ ایک دیوار بن گئی وجع ہجارہ اور انہوں نے اس مسجد کے دروازے بنا دیے کس شکل میں پتھر کی شکل میں یعنی کہ پتھر لگا کے انہوں نے ایسا کر دیا پتھروں کی ایک لائن یہ ہے کہ ایک دروازہ بن گیا اور پتھروں کی ایک لائن یہ ہے کہ دوسرا دروازہ بن گیا وجہ آلو اعزاد اور انہوں نے دروازے کے طور پہ دونوں جانب پتھر لگا دیے اور انہوں نے اس مسجد کے دو دروازے بنا دیے کیا کیا چیز دو دروازے بنا دیے پتھر پتھروں کو انہوں نے مسجد کے دو دروازے بنا دیا وج آلو ین صخرہ اور وہ پتھروں کو منتقل کرنے لگے مسجد بنانے کے لیے پتھر لانے لگے وہم یر جبکہ جب وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے جو پڑھ رہے تھے ان کو باقاعدہ شعر نہیں کہتے لیکن شعر کے انداز میں ہیں اور وہ یہ پڑھ رہے تھے وََ صلی اللہ علیہ وسلم علّم اور نبی علی بھی ان کے ساتھ پڑھ رہے تھے وہ و یقولو جب کہ آپ کہہ رہے تھے اللہم لا خیر اللہ خیر الآخر اللہ آخرت کی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں ہے ان کے خیر وہی ہے جو آخرت کی خیر ہے دنیا کی خیر کوئی خیر نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے فاغفر للانصار ومہاجرہ تو تو بخش دے انصاریوں کو بھی اور مہاجرین کو بھی دونوں گروہ مل کر مسجد بنا رہے ہیں یا اللہ ان کو معاف کر دے یا اللہ ان کو آخرت کی خیر دے تو یہ حدیث ہے بڑی عظیم حدیث ہے اس سے آپ کو نبی علی سات و کی سیرت جاننے کا موقع مل رہا ہے اس سے آپ کو مسلمانوں کی تاریخ جاننے کا موقع مل رہا ہے مکہ سے آئے کہاں رہے کتنے دن رہے پھر کبا سے مدینہ کا فاصلہ کیسے طے کیا مدینہ میں پہنچ کے کس کے گھر میں آپ نے پڑاؤ ڈالا اور شروع میں نماز کیسے پڑھتے رہے مسجد کی جگہ پہلے کن کی تھی کس شکل میں تھی پھر آپ نے اس کی قیمت طے کی اور اس کے بعد وہاں پہ جو چیزیں موجود تھیں ان کو کیسے ختم کیا اور پھر مسجد کیسے بنائی گئی مسجد بنانے کے لیے کن کن چیزوں کا استعمال ہوا یہ ساری معلومات آپ کو کب ملیں گی جب آپ ڈائریکٹ باقاعدہ طور پہ احادیث پڑھیں گے پڑھنا مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے کوئی تو وہ آپ کو اس حدیث کا ایک حصہ لے کر وہ مسئلہ بتا دیں گے لیکن اس تفصیل کے ساتھ اس ترتیب کے ساتھ آپ کو معلومات تبھی ملیں گی جب آپ باقاعدہ طور پہ حدیث نبوی کے طالب علم بن جائیں گے اور الحمدللہ للہ آج کل میں اور آپ بنے ہوئے ہیں یہ آخر میں جو شعر سا آیا ہے اس کے لحاظ سے ایک اشکال ہے اشکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں وما شعر وما کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ شعر پڑھنا اور نہ ہی شعر کہنا آپ کے لیے مناسب ہے شعروں کا علم آپ کے لیے مناسب نہیں ہے تو یہاں پہ تو آپ نے شعر کہے ہیں تو علامہ کے نام نے جواب دیا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ شعر نہیں ہیں اور دوسرے نمبر پہ اللہ نے آپ کو شعر کہنے کی صلاحیت نہیں دی لیکن کسی کا شعر دورانے کی صلاحیت دی ہے جیسے ہم علامہ اقبال کے شعر پڑھیں تو یہ اور چیز ہے اور اپنی طرف سے شعر کہنا یہ اور چیز ہے اللہ رب العزت نے آپ کو شعر کہنے کی صلاحیت نہیں دی کیوں کیونکہ اگر آپ شاعر ہوتے تو لوگوں نے کہنا تھا قرآن کریم اس شاعر کا اپنا کلام ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کو شعر کہنے کی صلاحیت سے ہی محروم رکھا ہے البتہ آپ دوسروں کے شعر کبھی کبھی کسی موقع پہ پڑھ لیا کرتے تھے اور یہاں تک اس کا تعلق ہے تو یہ باقاعدہ طور پہ شعر نہیں ہے اور اگر شعر مان بھی لیں تو پھر یہ آپ کا شیر نہیں ہے اس کے بعد حدیث نمبر 363 363 اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری انناف ان نافعن نافع سے روایت ہے نافع کون ہے جناب عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تو نافع سے ویت ہے کہ عبداللہ نے ان کو بتایا عبداللہ پھر کون ہوں گے عبداللہ بن عمر نافع عبداللہ بن عمر کی آزاد کردہ غلام بھی ہیں ان کے شاگرد بھی ہیں تو نافع سے ویت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ان کو بتایا کن کو بتایا نافع کو کیا بتایا کہ ان المسدان صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد نبی علی سطح السلام کے زمانے میں کچی اینٹوں سے بنی گئی بنائی گئی تھی مسجد اللہ رسول کے, کے زمانے میں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی وہ صقف الجرید اور اس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں پہ مشتمل تھی وہ عمودہ خشب النخلی اور اس کے ستون کھجور کے درختوں کی لکڑیاں تھیں کھجور کے جو درخت ہیں ان کی جو لکڑیاں ہیں وہ مسجد نبی کے کیا تھے ستون تھے تو یہ تاریخ ہمیں معلوم ہو رہی ہے کس کی مسجد نبی کی کہ مسجد نبی کو پہلی بار بنایا گیا تو کون کون سی چیزیں استعمال ہوئیں ابو بکر جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اس میں کس میں اس مسجد میں کچھ بھی اضافہ نہیں کیا مسجد کو اس کی حالت پہ رہنے دیا جیسے اللہ کرسول چھوڑ کے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نے مسجد کو ویسا ہی رہنے دیا اور آپ جانتے ہیں جناب صدیق اپنے زمانے میں مصروف رہے کس میں جہاد میں کن کے خلاف مرتد ہونے والوں کے خلاف زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف اور قرآن کریم کو جمع کرنے میں مصروف رہے وزاد فی عمر اور اس میں اضافہ کیا عمر نے کس میں اس مسجد میں وہ بنا ہوا بنیادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے بنایا کس اس نے جناب عمر نے اضافہ کیا تو پھر کیسے بنایا جناب عمر نے اس کو بنایا اعلی بنیاں ہی اس کی ان اس بنیاد پہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی بنایا ضرور لیکن بنیادوں کو تبدیل نہیں کیا جامع عمر نے اس کو بنایا اس کی اس بنیاد پہ جو اللہ رسول کے زمانے میں تھی کیسے بنایا بل کچھی کچی اینٹوں سے والجریدی اور کھجور کی ٹہنیوں سے وہ آد امد اور اس کے سنوں کو دوبارہ لکڑی سے بنایا سم رہو سمان اب دیکھیں مصن نبی کا پہلا مرلہ بھی آپ نے جان لیا دوسرا مرلہ جناب عمر فروق کے زمانے میں وہ بھی جان لیا تیسرا مرلہ سمو عثمان پھر اس کو تبدیل کیا کس نے جناب عثمان نے فزاد انہوں نے اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا جناب عمر فروق نے اللہ کے رسول کی بنیادوں پہ ہی مسلم نبی کو تعمیر کیا اور جناب عثمان نے اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا و بنا جدارہو بل ہجارت اور جناب عثمان نے اس مشد کی دیوار بنائی کسی سے بل ہجارت منقش پتھروں سے نقش و نگار والے پتھروں سے والقصاتی اور چونے سے وجہ ہوم دہو بل ہجارت اور اس کے ستون بنائے نقش و نگار والے پتھروں سے سقف اور اس کی چھت بنائی ساج سے ساج کیا چیز ہے درخت کا نام ہے جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں ساگوان اور آپ کے کتاب میں نیچے دیکھیں ہاشیے میں کیا لکھا ہوا ہے نو ان معروف ہندی یہ ایک مشہور قسم کی لکڑی ہے جسے ہندوستان سے لایا جاتا تھا یعنی کہ جناب عثمان کے زمانے میں مصر نبوی بنانے میں ساگوان کی لکڑی استعمال ہوئی ہے اور ساگوان کی لکڑی اور ساگوان کا درخت یہ مشہور ہے اس کی لکڑی بڑی عمدہ ہوتی ہے اسی سے فرنیچر اور دیگر کئی عمدہ کام ہوتے ہیں جو لوگ اپنے مہنگے قسم کے مکان بناتے ہیں اور اس میں لکڑی کا کام کرواتے ہیں تو عام طور پہ اسی درخت کی لکڑی کو استعمال کرتے ہیں اور یہ درخت ہندوستان میں بھی پیدا ہوتے ہیں بورما میں پیدا ہوتے ہیں اور تھائی لینڈ میں پیدا ہوتے ہیں انڈونیشیا میں پیدا ہوتے ہیں ملیشیا میں پیدا ہوتے ہیں بلکہ اب تو جنوبی سوڈان میں بھی پیدا ہو رہے ہیں لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں لمبے لمبے تو اس درخت سے جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی چھت بنائی تو اس روایت سے بھی اور اس حدیث سے بھی ہمیں مسجد نبوی کی تاریخ کا علم ہوا ہے اور چونکہ یہ تاریخ بخاری مسلم کی روایات میں مشتمل ہے تو یہ پکی تاریخ ہے ورنہ آپ دائیں بائیں سے تاریخی کتابیں پڑھتے ہیں اس میں کچھ صحیح روایات ہوتی ہیں کچھ غلط ہوتی ہیں اب آپ تاریخ کون سی پڑھ رہے ہیں وہ تاریخ جس پہ آنکھیں بند کر کے آپ یقین کر سکتے ہیں اس کے بعد باب نمبر چار یہ باب کیا ہے باب المسجد اللدی اسی سالت تقوا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اخلاص پر رکھی گئی یعنی کہ یہ مسجد کون سی ہے کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے حدیث پڑھ لینے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سورہ توبہ اور سورہ توبہ کی عیت نمبر ہے ایک سو آٹھ نوٹ کر لیں آپ اپنے پاس میں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ اخلاص پہ رکھی گئی ہے وہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اب سوال پیدا ہوا یہ کون سی مسجد ہے جس کا تذکرہ ہوا ہے تو حدیث نمبر ہے تین سو چونسٹھ تھری سکس فور میم اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام مسلم ان ابیسدن خدری قال دخل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بے طبا نسائی کہ میں داخل ہوا نبی علیہ السلاۃ وسلم کے پاس آپ پہ داخل ہوا آپ کے پاس گیا آپ کی بیویوں میں سے کسی ایک کے گھر میں یعنی کہ آپ اپنی کسی بیوی کے گھر میں تھے تو میں وہاں گیا آپ وہاں پہ تھے میں وہاں پہنچا کون کہہ رہے ہیں ابو سعید خدری فقول تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ائل مسجد مسجد دو مشتوں میں سے کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوا پہ رکھی گئی ہے اخلاص پہ رکھی گئی ہے یعنی کہ ہمارے ہاں دو مشتے ہیں ایک مس نبوی ایک مسجب آپ نے مس نبوی بنانے میں حصہ لیا مسجب بنانے میں بھی حصہ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تکوا پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو یہ کون سی مسجد ہے قال ابو سعید خدری کہتے ہیں فآخد من حسبا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کی ایک مٹھی لی فضر بابل اور ان کنکریوں کو زمین پہ مارا آپ نے کہا ہوا مسجد وہ تمہاری یہ مسجد ہے مسجد مدینہ والی مسجد آپ نے کہا وہ تمہاری یہ مسجد ہے یہ کہتے ہوئے مدینہ مسجد کو مراد لیا اب یہاں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ قرآن کریم پڑھیں اس کا سیاک پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ جس مسجد کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیاد تکوا پہ رکھی گی وہ مسجد کبا ہے اور حدیث کہہ رہی ہے کہ مسجد نبوی ہے بظاہر قرآن کی ایت میں اور حدیث میں تضاد پیدا ہو گیا ٹکراؤ پیدا ہو گیا اب جو منکرین حدیث میں سے ہوگا وہ تو مذاق اڑائے گا اس حدیث کا ان کو تو موقع چاہیے حدیث کے مذاق اڑانے کا یہودیوں عیسائیوں سے جو روایات ملتی ہیں اسرائیلی روایات ان پہ اعتماد کرتے ہیں ان کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور عرب شعرا کے کلام کے ذریعے بھی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں حدیث آ جائے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں تو اب یہاں پہ کیا کیا جائے اس ایت کو آپ ذرا پڑھیں ایت نمبر ایک سو آٹھ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں مِنْ اَوَّلِ يَوْمِنْ فِي رجال يحبون اَن کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ ایسے لوگ ہیں جو تحالت کو پسند کرتے ہیں اور اس عید کی وضاحت میں آتا ہے کہ کبا کی مسجد کے نمازی اور قباء کے لوگ ان کی اللہ نے جب یہ خوبی بیان کی ہے کہ تحالت کو پسند کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کے بعد پتھر استعمال کرتے تھے لیکن پانی بھی استعمال کرتے تھے پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے پانی کے ساتھ طہارت کا استعمال کرتے تھے تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی اور اس سے پہلے تذکرہ ہو رہا مسجد زرار کا جو منافقین نے بنائی تھی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور افتتاح کس سے کروانا چاہا نبی علیہ سات اسلام سے اور چاہتے تھے کہ مسجد بن جائے گی اندر بیٹھ کے ہمیں ایک اڈا مل جائے گا مرکز مل جائے گا یہاں پہ اسلام مسلمانوں کے خلاف سازشیاں کریں گے تو اللہ نے آپ کو خبردار کیا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پہ نہیں رکھی گئی منافقت پہ رکھی گئی ہے مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے آپ نے وہاں پہ نہیں جانا آپ اس مسجد میں جائیں جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے اور وہ کون سی ہے مسجد قبا اب قرآن کی اس ایسے اور سیاق و سباق سے کیا معلوم ہوا مسجد قبا اور عدیض کیا کہہ رہی ہے مسجد نبوی اب یہاں پہ کئی لوگ گمراہ ہوں گے نمبر ایک وہ جو منکرین حدیث میں سے ہیں جو حدیث کا مذاق اڑائیں گے کہ قرآن کے خلاف ہے عقل کے خلاف ہے دوسرے نمبر پہ کچھ وہ لوگ بھی یہاں پہ غلطی کر گئے ہم انہیں گمراہ تو نہیں کہیں گے غلطی کر گئے جنہوں نے یہ کہا کہ حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس عیز سے مراد کون سی مسجد ہے مسجد نبوی تو اس عیز سے مسجد کبا مراد لینا بالکل غلط ہے اور جن مفسرین نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ مراد مشتقبا ہے ان کی تفسیر غلط ہے تو یہ موقف بھی درست نہیں ہے یہ موقف بھی صحیح نہیں ہے صحیح موقف کیا ہے صحیح موقف یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ قرآن کے سیاق و سباغ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس مسئلے سے مراد مشتقبا ہے اب خطرہ یہ تھا کہ لوگ سمتے کہ شاید مشق قبا مش نبوی سے افضل ہے کہ مشرق قبا کی اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ اس کی بنیاد تقویٰ اخلاص پہ رکھی گئی ہے ایسی گواہی مس نبوی کے بارے میں موجود نہیں ہے تو اس لیے مشرق کبا مس نبوی سے افضل ہے تو اللہ کے رسول نے وعدہ کیا کہ اگر مشق قبا کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے تو مس نبوی اس وصف کی بدرجۂ اولا حقدار ہے اگر مشق قبا کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے تو مس نبوی کی بنیاد بھی تقویٰ پہ رکھی گئی ہے تو اتنا جو لفظ ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد جاتوا پہ رکھی گئی ہے اس سے مراد مسجد قبا بھی ہے مسجد نبوی بھی ہے تو حدیث نے یہ بتایا کہ مسجد قباء کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی بھی اس لفظ میں داخل ہے وہ بھی ان الفاظ کا حصہ ہے تو نہ قرآن کے سیاق و صبا کو غلط کہنا ہے اور نہ حدیث کو غلط کہنا ہے دونوں ٹھیک ہیں دونوں درست ہیں اور ایسا قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں ہوتا ہے میں آپ کی توجہ چاہوں گا نوٹ کیجئے گا سور احزاب کی نمبر 33, 33 اور اس کو یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیونکہ لوگ آپ کو یہاں پہ بھی گبراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ایت میں اللہ تعالی کیا کہیں کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں اللہ تمہیں گنگی سے دور رکھے گنگی تم سے لے جائے اور تمہیں پاک کر دے اب رافدی لوگ صحابہ کرام کے دشمن لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد آل بیت سے مراد کون ہے جناب علی جناب فاطمہ حسن و حسین نبی علی سلام کی بیویاں آل بیت کے لفظ میں داخل نہیں ہیں ہم نے کہا تم اس عید کا سیاق و سباق پڑھ لو اس عید سے پہلے پڑھ لو بعد میں پڑھ لو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو مخاطب کر رہے ہیں مونس کے لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں وکر نفی بیو اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ودرما اس عید کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تمہاری ایتوں میں تمہارے گھروں میں جو اللہ کی ایتیں پڑی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں ہیں ان کا تذکرہ کرتی رہا کرو اسے یاد کرو تو اسکرنا لفظ بھی مونس کے لیے اور کرنا لفظ بھی مونس کے لیے اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ مخاطب کر رہے ہیں آپ کی بیویوں کو اس سے پہلے کہا یا نسا النبی اے نبی کی بیویوں اے نبی کی عورتوں اور انہی آیات میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کسی غلطی کا ارتکاب کرے گی تو اسے کیا ہوگا اسے گناہ بھی دگنا ہوگا عذاب بھی دگنا ہوگا تو یہ ساری ایتیں نبی علی صلی اللہ علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں ہیں تو وہاں پہ اللہ نے کہا اور یہ لفظ اللہ نے مذکر کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہے لیکن ان دو ایتوں کے بیچ میں کہے پہلے بھی تسکرہ آپ کی بیویوں کا درمیان میں بھی تسکرا بعد میں بھی تسکرہ آپ کی بیویوں کا تو اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالیٰ اے آلے بیت اے نبی کے گھر والوں تم سے پلیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے تو کون مراد ہے سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس سے مراد آپ کی بیویاں ہیں لیکن مسلم شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ رافضی لوگ ٹھیک کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے جناب علی اور حسن و حسین اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیونکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی علی سات وسلام نے ان چاروں کو بلایا اور ایک چادر میں لے لیا اور آپ نے کہا اللہم بیتی اے اللہ یہ ہیں میرے گھر والے اور ان کو تم پلیدگی سے دور کر دے اور ان کو پاک کر دے اب حدیث تو واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ پھر کون عالب بیت کون ہے جناب علی جناب فاطمہ حسن حسین اب یہاں پہ راجیوں کو موقع مل گیا بات کرنے کا لیکن ان کو موقع اس لیے ملا کہ ان کے دل ٹیڑے ہیں وہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں وہ نبی علیم کی بیویوں کے عام طور پہ دشمن ہیں اگر دل سیدھے ہوں دلوں میں صحابہ کرام کا بغض نہ ہو دعوت نہ ہو تو پھر آپ کیا کہیں گے سیاک و سباق سے پتا چلا کہ آل بید سے مراد آپ کی بیویاں ہیں مسلم شریف کی حدیث نے آ کے ان کو بھی شامل کر دیا جناب علی کو جناب فاطمہ کو حسن حسین کو بھی آلے بید کے صلفت میں داخل کر دیا اگر نبی اسلام کی حدیث نہ ہوتی تو وہاں پہ مراد کنہوں نے ہونا تھا صرف آپ کی بیویوں نے لیکن حدیث نے آ کے بتا دیا کہ نہیں جناب علی بھی داخل ہیں جناب فاطمہ بھی داخل ہیں حسن حسین بھی داخل ہیں تو عال بیت کے اس لفظ میں آپ کی بیویاں بھی داخل جناب علی بھی داخل جناب فاطمہ بھی اور حسن حسین بھی رضی اللہ تعالی عنہم اب یہاں پہ رافضی ایک اور اعتراض کریں گے کیا وہ کہیں گے الفاظ کے اوپر غور کرو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ عَنْكُمْ الْبَيْتُ اللہ نے یہاں پہ مزکر قلف استعمال کی ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن کریم کی ایک اور عید کا مطالعہ کر لیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی بیگم کے پاس فرشتے آئے تھے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے خوشخبری دے دی ابراہیم علیہ السلام کی بیگم نے تعجب کیا اس عمر میں مجھے اولاد کہاں سے ملے گی فرشتوں نے کیا کہا تھا اتا جبینا من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ جناب ابراہیم السلام کی بیوی کو مخاطب کر کے لفظ کون سے بولے گئے ہیں مذکر کا لفظ کہ آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے حکم پہ اور اللہ کی رحمت پہ آہل الب اے ابراہیم کے گھر والوں یعنی کہ یہاں پہ بھی لفظ کا استعمال کیے گئے ہیں رحمت اللہ علیکم آل البیت اے گھر والوں تم پہ اللہ کی رحمتی اور برکتیں ہوں یہ الفاظ کہتے ہوئے انہوں نے ان کی بیگم کے ساتھ ساتھ جو مرد تھے ان کو بھی شامل کر دیا تو ایسے ہی یہاں پہ آپ کی بیویوں کے ساتھ ساتھ جناب علی کو بھی شامل کرنا تھا حسن حسین کو بھی شامل کرنا تھا تو صرف یہ لفظ کون سے آ مذکر مزکر کے آ تو بہرحال یہاں پہ بھی آپ کی بیویاں بھی داخل ہیں اور جناب علی فاطمہ اور حسن حسین بھی رضی اللہ عنہ اور یہی صورتحال حال یہاں پہ ہے کئی مفسرین ایسے مواقع پہ غلطی کر جاتے ہیں میں نے تنبیہ اس لیے کی ہے وارننگ اس لیے دی ہے اب یہ عید جو ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقواہ پہ رکھی گئی ہے کئی کہہ دیں گے جو منکرین حدیث ہے وہ کہہ دیں گے اس سے ملاد مسجد قبا ہے مسجد نبوی نہیں ہے کیونکہ مسجد نبوی والی حدیث قرآن کی عید سے ٹکرا رہی ہے اس کو ہم رد کر دیں گے اور کئی لوگ یہ کہہ دیں گے کہ حدیث نے بتا دیا اسے مراد مسجد نبوی ہے تو اس لیے اسے مراد مسجد خبار نہیں ہے بلکہ امام نووی جیسے بڑے امام نے بھی یہ کہہ دیا اور کچھ اور لوگوں نے بھی کہا اور صحیح بات یہ ہے کہ دونوں اسے مراد ہیں باب نمبر پانچ فضل ما بین القبر والمنبر جو قبر اور ممبر کے مابین ہے جو جگہ قبر اور منبر کے مابین ہے اس کی فضیلت حدیث نمبر 365 سو اس حدیث کو روید کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال <حَوضِي> جناب ابو رحرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان میں ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے وہ ممبری آلہ ہودی اور میرا ممبر میرے حوض پہ ہے اس عدیز سے نمبر ایک یہ پتا چلا کہ آپ کے گھر اور آپ کے ممبر کے ماں بہن جو جگہ ہے بڑی عظیم جگہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کیا فضیلت ہے کہ اسے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری کہا گیا ہے اس سے پتا چلا کہ مسجد نبوی میں جائیں تو اس جگہ کو حمیت دیں نفل نماز یہاں پہ پڑھنے کی کوشش کریں اگرچہ باقاعدہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا یہاں پہ نماز پڑھو لیکن جب آپ بیان کر رہے ہیں کہ جنت کی کیاری ہے اور جنت کی کیاری مسجد نبی کا حصہ ہے تو مسجد نبی میں کیا کرنا چاہیے نماز پڑھنی چاہیے تلاوت کرنی چاہیے دعائیں کرنی چاہیے اسکار کرنے چاہیے تو یہ سارے کام یہاں پہ کریں گے تو بہت اچھی بات ہے لیکن جنت کی کیاری ہے تو کیا اس کو حضرت کی طرح بوسہ دینا چاہیے کیا حضرے کی طرح اس کو ہاتھ لگانا چاہیے ہاتھ نہ لگے کوئی اور چیز لگا لینی چاہیے نہیں <coughs> یہ مسئلہ تو جناب عمر فاروق نے بہت پہلے حل کر دیا تھا حضرت اسود کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا اے حضرت اسود اگر میں نے نبی علی السلاۃ وسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں نے تجھے بوسہ نہیں دینا تھا یعنی کہ جانتے ہیں کہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے تو بوسہ اس لیے نہیں دے رہے کہ جنت سے آیا ہے بوسا اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دیا ہے اور بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں نے تجھے بوسا نہیں دینا تھا جناب عمر فاروق نے ہمیں پیغام دے دیا کہ کوئی بھی پتھر کوئی بھی بے جان چیز جس کو اللہ کے رسول نے بوسا نہیں دیا اس کو ہم بوسہ نہیں دیں گے تو اس لیے مسلم نبوی کے دروازوں کو مسلم نبوی کے ستونوں کو مسلم نبوی کی دیواروں کو مس نبوی کے قالینوں کو ریاض الجنا کے قالینوں کو بوسہ دینا اور پھر یہ سمجھنا کہ برکت ملے گی اور بیماریاں دور ہوں گی میری پھنسیاں ختم ہو جائیں گی اگر ہاتھ ادھر لگاؤں گا وہاں پہ ہاتھ لگانے کے بعد یہ سارے عقائد غلط ہیں اور توحید کے منافی ہیں ریاض جلنا میں کیا کرنا ہے وہاں پہ بیٹھ جائیں نماز کے لیے ازکار کے لیے تلاوت کے لیے دعاؤں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوگا کہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ کیا مطلب ہے اس کا پہلے نمبر پہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹکڑا جنت سے آیا ہے جیسے اسود آیا ہے دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مس نبوی کا یہ حصہ جس کو آپ نے جنت کی کیاری قرار دیا ہے یہ جنت سے آیا تو نہیں ہے لیکن جنت میں جانے والا ہے یہ جنت میں ہوگا جنت میں پہنچے گا جنت کا حصہ بنے گا اور تیسرے نمبر پہ یہ کہا گیا ہے کہ ان الفاظ کا معن مفہوم یہ ہے کہ جو اس جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرے گا اس جگہ پہ بیٹھ کر عبادت کرنے کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائے گا تو یہ جگہ جنت میں جانے کا سبب بنے گی اس لیے اس کو جنت کا باغیچہ کرار دیا گیا ہے یہ تین مفہوم بتائے گئے ہیں ان میں سے آخری دو مفہوم علما کرام نے عام طور پہ ذکر کیے ہیں پہلا مفہوم بہت کم علما کرام نے ذکر کیا ہے دو آخری مفہوم کیا ہیں کہ یہ جگہ جنت کا حصہ بن جائے گی یا یہاں پہ بیٹھنے والا یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے والا بلاخر جنت میں داخل ہوگا اور درست بات کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں غیبی چیز ہے ہم اس کی حقیقت کو اللہ کے سبول کرتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنت کی کیاریوں میں سے یہ ایک کیاری ہے اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا اور یہ جو آخری مفہوم ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے عبادت کرنے والا جنت میں پہنچ جائے گا اس کی مثال دیگر احادیث میں موجود ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں الجنت تحت غلال سیوف جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ جنت تلوار کے سائے کے نیچے ہے یعنی کہ جنت چاہتے ہو تو تلواریں پکڑو جہاد کرو تلواریں پکڑو گے جہاد کرو گے تمہیں جنت ملے گی یہ مطلب ہے ایسے ہی یہاں پہ ہے آخری جملہ کیا ہے कि मेरा मिंबर کہ میرا ممبر میرے ہاؤس پہ یعنی کہ میرا ممبر میرے حوز پہ ہے یا میرا ممبر میرے ہاؤز پہ ہوگا میرا ممبر میرے ہاؤس پہ ہوگا میرا ممبر کون سا ممبر اس بارے میں پہلا موقف یہ ہے کہ وہ ممبر جو مسل نبوی میں تھا اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ جب میرا حوض کوثر ہوگا تو وہاں پہ میرا یہ ممبر موجود ہوگا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ میرا حوض ہوگا وہاں پہ بھی ایک ممبر ہوگا یہ نہیں کہا کہ یہ والا اور الفاظ میں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں میرا ممبر میرے حوض پہ ہوگا یہ نہیں کہا کہ میرا یہ والا ممبر کہا میرا ممبر میرے حوص پہ ہوگا اب ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہی ممبر وہاں میرے حوض پہ موجود ہوگا اور دوسرا یہ کہ وہاں جو مجھے ہاؤس ملے گا وہاں پہ بھی میرا ایک ممبر ہوگا تو دونوں میں سے کوئی بھی مانا مراد ہو سکتا ہے واللہ اللہ تعالی عالم باب نمبر چھ باب مسجد قبا یہ باب کس بارے میں ہے مسجد قبا کے بارے میں ہے حدیث 366 سکس اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشتے کبا آیا کرتے تھے کل سبت ہر ہفتہ ماشین پیدل چلتے ہوئے وراکی بن اور سوار ہوتے ہوئے یعنی کہ کبھی آپ پیدل آتے کبھی آپ سوار آتے سوار ہو کر آتے کہاں آتے مشتقبہ میں کب آتے کل سب تن ہر ہفتے کیا مطلب ہے اس کا اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ آتے اور دوسرا سب کا لفظی منع ہوتا ہے ہفتہ دن جو دن جمعہ کے بعد ہوتا ہے اور اتوار سے پہلے ہوتا ہے جمعہ اور اتوار کے مابین جو دن ہوتا ہے ہفتہ ایک یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ سات دنوں میں ایک دفعہ چکر لگاتے تھے عام طور پہ علما کرام نے اس کا مانا یہ بیان کیا ہے کہ آپ یعنی کہ جو خاص دن ہے ہفتے کا اس دن آپ مشرق و با آیا کرتے تھے اور ابن احبان کی کر سے بھی اس عمر کی تائید ہوتی ہے تو پھر سوال پیدا ہوگا ہفتے کے کی دن کیوں آتے تھے چونکہ جمعے کے دن آپ جمعہ پڑھاتے مصروف ہوتے اس کے بعد آپ مسجد وبا والوں کے پاس بھی چکر لگاتے یہ مسجد قبا والے وہ عظیم لوگ ہیں جن کے پاس آپ نے مکہ سے مدینہ آ کر پڑاؤ ڈالا تھا آپ نے ان کو یاد رکھا ان کا ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ان سے ملنے کے لیے اور پھر مسجد قبا کی فضیلت کی وجہ سے آپ وہاں چکر لگاتے رہتے تھے وفی روایت نے دہما اور ان دونوں کے ہاں ایک روایت میں ان دونوں کے ہاں بخاری مسلم کے ہاں ایک روایت میں الفاظ ہیں فِيهِ رکاتی ہی کہ آپ اس میں کس میں اس مسجد میں دو رقطیں ادا کیا کرتے تھے یہ ہو گئی آپ کی سنت مسجد کو جانا وہاں دو رختیں ادا کرنا اللہ کے رسول علی اللہ علیہ السلام نے اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ترغیب بول کر بھی دی ہے ابن مادہ کی عدیث آف فرماتے ہیں جو اپنے گھر میں وضو کرے پھر کو وبا آئے اور وہاں پہ کوئی بھی نماز پڑھے اس کا یہ عمل ایک عمرے کی طرح ہوگا تو مشتقبہ میں آنا اپنے گھر سے وضو کر کے اور وہاں پہ آ کے دو رکھتے ادا کرنا یہ آپ کا عمل ایک عمرے کی طرح ہے وہ دو رکھتے فرض فرد نماز ہو مثال کے طور پہ فجر کی نماز یا نفل نماز ہو کیونکہ آپ نے کہا کوئی بھی نماز پڑھے لیکن کیا کیا کرنا ہے وضو گھر سے کر کے آئیں راستے میں ٹوٹ جائے تو مسجد قبا میں آ کے دوبارہ کرنے کوئی حرض نہیں ہے لیکن آپ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں اور پھر مسجد قبا میں آ کے نماز پڑھیں اب سوال پیدا ہوگا جو لوگ مکہ میں ہیں وہ کیا کریں تو اس سے مراد مکہ کے لوگ نہیں ہیں اس سے مراد وہ ہیں جو مدینہ میں ہی رہتے ہیں یا وہ جو مکہ سے مدینہ مسجد مصنبی کی خاطر آ چکا ہے مسجد مصنبی کی زیارت کے لیے آیا ہے وہ اپنے مدینہ والے گھر سے جو کرائے پہ اس نے لیا ہے جو ہوٹل لیا ہے وہاں سے وضو کرے اور مسجد کباہ میں جا کے نماز پڑھے ریاض سے کوئی آیا ہے وہ مدینہ میں ٹھہرا ہوا ہے جہاں ٹھہرا ہوا ہے وہ جگہ اس کا گھر ہے وہاں سے وضو کر کے جائے اور مسجد قبا میں جا کے نماز پڑھے تو اس کا یہ عمل ایک عمرے کی طرح ہوگا یاد رہے آپ نے کہا عمرے کی عمرے اس کے لیے کیا کاند لہو کا اجر عمرہ اس کے لیے عمرے کی طرح کا ثواب ہے یہ نہیں ہے کہ عمرہ ہے کئی بھائی کیا کرتے ہیں جی کہتے ہیں میں دس عمرے کر کے آیا مکہ میں اور پانچ مسجد کبا کے پندرہ ہو گئے نہیں یہ عمرہ نہیں ہے یہ کہا گیا عمرے کی طرح ثواب ملے گا عمرے میں اور عمرے کی طرح ثواب میں بہت فرق ہے آپ کہیں گے کیا فرق ہے تو یہ بھی دھیان سے سن لیں مجسے کباب میں آپ جائیں گے وضو کر کے دورختیں ادا کریں گے تو آپ کا عمل عمرے کی عمرے کے کی طرح ہے عمرے کے ثواب کی طرح ہے لیکن جب آپ مکہ جائیں گے تو آپ کا مدینہ سے نکلنا احرام خریدنا اس کا ثواب احرام دونا اس کا ثواب اور پھر آپ نے احرام پہن لیا اس کے لیے غسل کیا تو غسل کا ثواب اور پھر آپ نے سفر کیا چار سو کلو کا چار سو کلو کے ایک ایک منٹ پہ ایک ایک سیکنڈ پہ ایک ایک قدم پہ ثواب ٹکٹ آپ نے خریدا یا اپنی گاڑی پہ پٹرول خرچ کیا محنت کی اس کا ثواب وہاں پہنچ گئے طواف کیا طواف سات چکروں کا نام ہے یہ تو عمرے کا حصہ ہو گیا لیکن طواف میں جتنی زیادہ تلاوت کریں گے دعائیں پڑھیں گے اذکار کریں گے ان کا ثواب الگ سے آپ کو ملے گا اور پھر اس کے بعد دو رقطے پڑھیں گے تو لمبی پڑھیں گے ثواب بڑھ جائے گا جس کا خضو سے پڑھیں گے ثواب بڑھ جائے گا ایسے ہی مروہ میں آتے جاتے جو اذکار کریں گے ان کی وجہ سے ثواب آپ کا بڑھ جائے گا تو عمرہ عمرے کا ثواب اور چیز ہے اور باقاعدہ مکہ میں جانا اور عمرہ کرنا یہ اور چیز ہے اور پھر وہاں پہ آپ جو فرض نماز ایک آدھ پڑھیں گے زہور کی عصر کی اس کا ثواب الگ سے آپ کو ملنا ہے راستے میں کھانا کھاتے ہوئے اپنے اوپر خرچ کریں گے وہ بھی اللہ کی راہ میں اس کا ثواب بھی انشاءاللہ ملے گا باب نمبر سات بناء المساجد مسجد بنانے کی فضیلت حدیث نمبر تھری سکس سیون کاف اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عبید اللہ الخولانی عبیت اللہ الخولانی سے روایت ہے سمی عثمان بن عفان کہ انہوں نے جناب عثمان بن عفان سے سنا یقول تھے کیا کہہ رہے تھے ادھر آباد میں آئے گا اس سے پہلے ایک اور وضاحت آ گئی کیا کہ قول الناس بنا مشدر رسول کہ کس موقع پہ جناب عثمان بن عفان کے الفاظ کہہ رہے تھے وہ الفاظ تو بعد میں آئیں گے لیکن کس موقع پہ کہہ رہے تھے عبید خلانی کہتے ہیں کہ جب اند قول الناس ناصفی لوگوں کے ان میں ان پہ اعتراض کے موقع پہ لوگوں کے ان پہ انکار کے موقع پہ یعنی کہ جب لوگوں نے جناب عثمان بن عفان پہ اعتراضات کیے کب اعتراض کیے تھے ہی نہ بنا مشد رسولی جب انہوں نے نبی علی السلام کی مسجد بنائی تھی جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی مسجد بنائی اس موقع پہ لوگوں نے اعتراض کیے لوگ چاہتے تھے کہ مسجد جیسے ہے اس کو ویسے رہنے دیا جائے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے بنی ہے ٹھیک ہے جناب عثمان بن عفان نے مسجد کو نئے سرے سے بنایا تو لوگوں نے اس پہ اعتراض کیے تو عبید اللہ خلانی کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب عثمان بن عفان کو سنا یقول جب کہ وہ کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے وہ بعد میں آئے گا جب کہ وہ کہہ رہے تھے کس موقع پہ این د لوگوں کے ان پہ کلام کرنے کے موقع پہ لوگوں کے ان پہ اعتراض کرنے کے موقع پہ لوگوں کے ان پہ انکار کرنے موقع پہ، کے ان پہ انکار کرنے موقع پہ کب انکار کیا تھا لوگوں نے کب اعتراض کیا تھا جب انہوں نے نبی علیم کی مسجد بنائی اب جناب عثمان عفان کیا کہہ رہے تھے وہ الفاظ اب آئے ہیں ان جناب عثمان کہہ رہے ان نہ کم اکثر تم کہ بے شک تم نے بہت زیادہ اعتراض کیا ہے تم نے بہت زیادہ انکار کیا ہے تم نے بہت زیادہ کلام کی ہے وہ انی سمے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھولو جب میں نے نبی علی سد اسلام کو سنا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے مم بنا مسجد کہ جو مسجد بنائے آگے کیا آگے عربی کی بریکٹ آگی آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں مسجد کے بعد چھوٹی شی لکیر آپ دیکھ رہی ہیں تین چار لفظوں کے بعد پھر وہ لکیر آئی ہے تو یہ درمیان کے جو الفاظ ہیں یہ کیا ہوئے بریکٹ میں ہوئے تو بریکٹ کے الفاظ فیلال چھوڑ دیں فیلال میں حدیث کا ترجمہ کروں گا بریکٹ کے الفاظ کی وضاعت بات میں کروں گا تو من بنا مسجدن جو کوئی مسجد بنائی یبتغی بھی وجہ اللہ اس حال میں کہ وہ اس مسجد بنانے کے ساتھ اللہ کی رضا چاہے اللہ کا چہرہ چاہے اللہ کی خوشنودی چاہے بن اللہ اللہ اس کے لیے بنائیں گے مس اسی طرح کا گھر کہاں بنائیں گے پھر جنتی جنت میں جاب عثمان نے ان کو خاموش کروا دیا ایک حدیث ذکر کر کے تم بڑے اعتراض کر رہے ہو کہ عثمان نے مسجد دوبارہ کیوں تعمیر کی ہے اتنا پیسہ کیوں لگا دیا ہے تو میری بات سن لو کہ میرے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس نے اللہ جس نے کوئی مسجد بنائی اور مسجد بنانے کا مقصد نیک ہو کیا مقصد ہو لوگوں سے شہرت لوگوں کے ہاں شہرت نہیں لوگوں سے داد لینا نہیں لوگوں سے خراج تحسین وصول کرنا نہیں مسجد میں اپنی چودراہٹ قائم کرنا نہیں من بنا مسجد جو مسجد بنائے کوئی بھی مسجد یبتغی تغیب اس مسجد بنانے کے ساتھ کیا چاہے وج اللہ اللہ کا چہرہ اللہ کی رضا بن اللہ اللہ اس کے لیے بنائیں گے کیا بنائیں گے لہو اسی طرح کا گھر کہاں بنائیں گے جنت میں یعنی کہ میں نے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں نے جو گھر بنایا ہے جو مسجد بنائی ہے اپنی کمائی سے بنائی ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں اللہ میرا گھر جنت میں بنائے میں نے کوئی بیت المال کا مال نہیں لیا مسلمانوں کے مجموعی مال میں سے پیسے نہیں لیے اپنے ذاتی مال میں سے مسجد بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے پوچھتے ہو اتراج کرتے ہو تو میں نے چاہا کہ اللہ میرا بھی جنت میں گھر بنائے اچھا جی اب ریکڈ میں کیا آیا اس کی طرف آ دیں کال بکیر بکیر کہتے ہیں بکیر کہاں سے آ یہ بکیر راویوں میں سے ایک راوی ہیں دیکھیں نا جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ امام بخاری اور امام مسلم اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں اور امام بخاری اور امام مسلم ہر حدیث سے پہلے سند بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ حدیث ہم تک کن لوگوں کے واسطے سے پہنچی تو امام بخاری اور امام مسلم نے جب اس حدیث کو بیان کیا ہے تو ایک راوی آتا ہے بقیر بقیر بن عبید اللہ بن اشج یہ بقیر کہتے ہیں کہ حسیب میرا گمان ہے کہ ان قالا کہ بے شک اس نے کہا تھا کس نے یعنی کہ میرے استاد آسم بن عمر بن خطادہ انصاری نے جب یہ حدیث مجھے بتائی تھی تو میرے استاد آصم بن عمر بن قتادہ نے حدیث میں یہ الفاظ بھی بیان کیے تھے کہ یب تغیب ہی وج اللہ یہ جو الفاظ ہیں نا کہ یب تغیب ہی وج اللہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول نے صرف صرف اتنا نہیں کہا کہ جو مسجد بنائے گا اللہ اس کا جنت میں گھر بنائیں گے بلکہ آپ نے کہا تھا جو مسجد بنائے اور مسجد بنانے کا مقصد اللہ کی رضا ہو یہ جو مسجد بنانے کا مقصد اللہ کی رضا ہو ان الفاظ کے بارے میں بکیر کو شک ہو گیا کہ یہ حدیث کا حصہ ہیں یا نہیں تو بکیر کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ میرے استاد آسم بن عمر بن قطع انصاری نے جب مجھے یہ حدیث بتائی تھی تو یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ یب تغیب ہی وجہ اللہ تو اب اس سے پتا چلا کہ جناب عثمان بن عفان پہ کئی غلط اعتراضات کیے گئے ان میں سے ایک یہ بھی تھا اور ایسے ہی میں یہاں پہ وضاحت کر دوں آپ کے سامنے جناب عثمان کا تذکرہ آیا ہے بنی امیہ میں سے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو دو بیٹیاں دی تھی بڑے عظیم خلیفہ ہیں ان پہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں کے جو گورنر بنائے تھے وہ ان کے اپنے خاندان کے تھے زیادہ تر زیادہ تر ان کے رشتہ دار تھے زیادہ تر ان کے اپنے خاندان کے تھے تو ایسا کیوں کیا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ان میں سے کئی گورنر ایسے تھے جو جناب عثمان نے نہیں بنائے تھے جناب عمر نے بنائے تھے جناب عثمان نے ان کو برقرار رکھا مثال کے طور پہ امیر معاویہ ہیں جناب عثمان کے خاندان سے ہیں لیکن ان کو شام دمشق کا گوندر بنانے والے جناب عثمان نہیں ہیں جناب عمر ہیں جن کا دل و انصاف مشہور و معروف ہے جناب عثمان ان کو برقرار رکھا ہے دوسرے جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ رشتے دار کو گوندر بنانا جرم ہے بالکل کوئی جرم نہیں ہے جرم یہ ہے کہ آپ اس کو بنائیں جو حقدار نہ ہو اگر آپ کا رشتہ حق دار حقدار ہے تو اسے بنانا جرم کیسے ہے کوئی جرم نہیں ہے اگر جناب عثمان پہ اس وجہ سے اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو گوندر بنایا تو جناب علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بات کس کو خلیفہ مقرر کیا تھا اپنے بیٹے حسن کو مقرر کیا تھا تو نعود باللہ کیا ان پہ بھی اعتراض کرو گے نہیں ہم نہ جناب عثمان پہ اعتراض کرتے ہیں نا جناب علی پہ جناب علی نے بھی جو کیا انہوں نے جس کو درست سمجھا وہ کیا جناب عثمان نے جس کو درست سمجھا وہ کیا اور آج کل مسلمانوں میں اس چیز کو جرم بنا دیا گیا ہے کہ جی اس نے اپنے رشتہ دار کو اپنا نیب مقرر کر دیا فلام مولوی صاحب نے امدرسہ بنایا اور نیب کس کو مقرر کیا اپنے بیٹے کو بھائی بیٹے کو مقرر کرنا جرم ہے جرم تب ہے جب بیٹا نہ اہل ہو جرم تب ہے جب بیٹا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو ورنہ کوئی جرم نہیں ہے یہ خام خا کا ایک اعتراض بنا دیا گیا اور پھر جو اس اعتراض کی زد میں آیا اس کی ایسی کی تیسی کر دی گئی کوئی بھی ادارہ چلاتے ہوئے کوئی بھی حکومتی عہدہ سنبھالتے ہوئے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس کو بنائیں جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو جو آپ کی بات ماننے والا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کبیرہ گناہوں سے دور رہے نمازی ہو روزے دار ہو چاہے بہت زیادہ متقی نہ ہو ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کے کوئی متقی پرہیزگار ہو لیکن جو متقی پرہیزگار ہے زیادہ علم والا ہے اس میں کیا ہے اس کی مزاج کو آپ جانتے ہیں وہ جلدی سے آپ کی بات نہیں مانے گا اب حکمران کو ایسے گوندر چاہیں گے جو فوری طور پہ اس کی بات مانیں یہ ایک ایسا متقی پرہیزگار علم والا ہے جو فوری طور پہ بات نہیں مانتا اب حکومت پھر کیسے چلے گی تو جناب عثمان نے اگر اپنے رشتے داروں کو بنایا تو ان کو بنایا جو جن کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ وہ حکومت کا نظام اچھی طرح چلا سکتی ہیں اور یہ بھی ایسا ہی ایک اعتراض تھا تو یہ سب اعتراضات غلط ہوتے ہیں اعتراض کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے تو بہرحال یہاں سے مسجد بنانے کی کیا معلوم ہوئی فضیلت معلوم ہوئی لیکن ساتھ تمبی ہے کہ مسجد بنانے کا مقصد کیا ہو اللہ کی رضا پھر فضیلت ہے بہت بڑی کیا کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کا گھر جنت میں بنائیں گے اب یہ بھی ایک اشکال ہے اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے اور کہہ رہی جیسی مسجد بنائیں گے جنت میں ویسے ہی آپ کا گھر بنے گا وہ تو پھر چھوٹا سا بنے گا علام کرام نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کا معن و مفہوم یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں اللہ کا گھر بنائیں گے مسجد بنائیں گے اللہ کی رضا کے لیے بنائیں گے تو اللہ تعالی جنت میں آپ کا ایک گھر بنائیں گے جیسے آپ نے ایک مسجد بنائی اللہ تعالی آپ کا ایک گھر بنائیں گے اب وہ گھر حسن و جمال کے لحاظ سے خوبیوں کے لحاظ سے مسجد سے کہیں بڑھ کر ہوگا یہ اوپر تذکر آیا تھا ساگوان کے درخت کا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کئی لوگ نہ سمجھ سکیں کون سا درخت ہے تو ان کی سہولت کے لیے میں نے انگلش میں اس کا نام تلاش کیا تو وہ کیا ہے ٹیک ٹی ای اے کے مجھے امید ہے کہ اب سارے ہی سمجھائیں گے اور اس کی لکڑی کو کیا کہتے ہیں ٹیک ووٹ باب نمبر آٹھ کیا باب ہے باب المساجد احب البلاد اللہ مشدیں زمین کے ٹکڑوں میں سے اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہیں البلاط بلد کی جمع ہے کس کو کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو جہاں پہ لوگ رہتے ہوں آبادی کو کہتے ہیں حدیث 368 میم اس عدیز کو بیان کرنے والے کون ہیں امام مسلم ان ابھی ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابو حریرہ سے رویت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغد البلادی اللہ اصواخا البلا کہ زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ٹکڑے کون سے ہیں مساجدہ جو ان میں سے مشدیں ہیں وہ ابغد البلادی اللہ اصواق اور زمین کے ٹکڑوں میں سے زمین کے مقامات میں سے زمین کی آبادیوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض ہیں برے لگتے ہیں وہ کون سے مقامات ہیں اسواق جو ان میں سے بازار ہیں تو بازار جو ہیں یہ سب سے بڑھ کر اللہ کو برے لگتے ہیں اور مسجدیں سب سے بڑھ کر اللہ کو پیاری لگتی ہیں تو اس حدیث کا پیغام کیا ہوا کہ اگر آپ اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اپنا زیادہ وقت کس کو دیں کہاں پہ رہیں مسجد میں رہیں مسجد کو ٹیم دیں اور بازار کو اتنا ہی ٹیم دیں جتنی ضرورت ہے جتنی حاجت ہے جتنی مجبوری ہے دل لگا کر وانا بیٹھ دیں مشتوں سے اللہ کو اتنی محبت کیا حکمت ہے بازاروں سے اتنا بوغص کیا وجہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ مساجد میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہوتا ہے شرک سے لاتعلقی کا تذکرہ ہوتا ہے اذانیں دی جاتی ہیں تلاوت ہوتی ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں ترجمہ قرآن کی کلاسیں لگی ہوتی ہیں تفسیر بیان کی جاری ہوتی ہے احادیث بیان کی جاری ہوتی ہیں اور بازاروں میں جھوٹ فریب دھوکا جھوٹی قسمیں لڑائی جھگڑے گالیاں یہ بازاروں میں یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں تو مشتوں میں مولویوں کی زندگی عام طور پہ کہاں گزرتی ہے عام لوگوں کے مقابلے میں مولوی کی زیادہ زندگی عالم دین کی طالب علم کی کہاں گزرتی ہے مسجد میں کئی رہتے بھی از رہی ہیں اذانے دینے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں نمازیں پڑھانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ لوگ اگر شرک سے دور رہیں کبیرہ گناہوں سے دور رہیں تو بڑے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مستوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اور میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو وہ امامت صرف اس لیے نہیں کرتے کہ دو ہزار روپیہ دس ہزار روپیہ مل جاتی ہے وہ کہتے ہیں صاف صاف بھائی دس سے زیادہ باہر جا کر کما سکتے ہیں لیکن امامت اس لیے کر رہے ہیں کہ اسی بہانے پانچ وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں اسی بہانے ایک اچھے ماحول میں رہنے کا موقع ملتا ہے اسی بہانے مسجد میں رہ کر اللہ کے ذکر کا موقع ملتا ہے تو اپنے آپ کو میرے بھائیوں میرے دوستوں مشاہدت کے ساتھ جوڑے رکھیں اپنے بچوں کو مشادت کے ساتھ جوڑے رکھیں اپنی فیملیوں کو مشادت کے ساتھ جوڑے رکھیں اسی میں خیر ہے <صف> باب نمبر نو باب لاتی مساجد کجاوے نہ کسے جائیں پالان نہ کسے جائیں مگر تین مشتوں کی طرف کجاوے نہ کسے جائیں مراد کیا ہوتا ہے سفر نہ کیا جائے کیونکہ جب سفر کرتے ہیں تو کجاوہ اچھی طرح اٹھنی پہ باندھتے ہیں جیسے ہم نے لمبا سفر کرنا ہو تو گاڑی کا اچھی طرح جائزہ لیتے ہیں پٹرول کا جائزہ اس کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں مکمل تیاری کرتے ہیں تو ایسے ہی یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کجاوے نہ کسے جائیں ان کے سفر نہ کیا جائے مگر تین مشتوں کی طرف اس کا مفہوم کیا ہے وہ حدیث جب پڑھیں گے تو صحیح مانو میں بتاؤں گا انشاءاللہ حدیث نمبر تین 369 انہتر قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد کہ سفر نہ کیا جائے مگر تین مشتوں کی طرف کجاوے نہ کسے جائیں مگر تین مشتوں کی طرف مزید اس جملے کو واضح کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی مقام کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے عبادت کی نیت سے اللہ کے تقرب کے لیے مگر تین مشتوں کی طرف کون کون سی مشتے ہیں مشت حرام مشتے مشتے نبوی اور مشت اقسا اب ذرا اس حدیث کے مفہوم کو مزید واضح کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا تین مشدوں کی طرف سفر کرنا جائز ہے کسی اور جگہ کی طرف چوتھی جگہ کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے ان الفاظ کا ایک مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ناک جاوے کسے جائیں مگر تین مشدوں کی طرف یعنی کہ چوتھی مشجد کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے البتہ مزارات کے لیے درباروں کی خاطر سفر کرنا کسی پہاڑ کے لیے سفر کرنا کسی درخت کے لیے سفر کرنا وہ تو جائز ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول نے کہا ہے کہ صرف تین مسجدوں کی طرف سفر کرنا جائز ہے یعنی چوتھی مسجد کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ قبر کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے یہ ایک معنی اس کا بن سکتا ہے لیکن یہ معنی غلط ہوگا تو صحیح معنی کیا ہے کہ کسی بھی مقام کسی بھی جگہ کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے تین مساجد کے یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ مفہوم ہے دیگر روایات سے مثال کے طور پہ ایک روایت جسے امام احمد وغیرہ روایت کرتے ہیں ابو بسرا غفاری صحابی سے کہ انہیں جناب ابو رہا ملے جب كہ وہ کہیں سے آ رہے تھے مدینہ واپس آ رہے تھے کہا بھی کہاں سے آئے ہو کہا میں تور پہاڑ پہ گیا تھا وہاں پہ نماز پڑھی ہے ابو بسرا غفاری صحابی صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا تمہیں میں جانے تین مسجدوں کی طرف کسے جائیں آپ دیکھیں ابو مسجد میں نہیں گئے تھے تور پہاڑ کے لیے گئے تھے اور وہاں پہ حدیث صحابی نے کون سی پڑھی ہے یہ والی حدیث تو پتا چلا اس حدیث کے مفہوم میں ہر جگہ شامل ہے کہ کسی بھی جگہ سفر کرنے کی جاس نہیں ہے سوائے تین مشدوں کے اور ایسا ہی ہوا عبداللہ بن عمر کے ماں بہن اور ایک اور آدمی کے ماں بہن اس نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں طول پہاڑ کی زیادت کے لیے جانا چاہتا ہوں کہا نہ جاؤ کیونکہ اللہ کے کی رسول نے کہا تھا تین مشدوں کے علاوہ سفر کرنا جائز نہیں ہے تو پتا چلا کسی قبر کے لیے سفر کرنا ہاں اپنے شہر میں یہ بھی واضح کر دوں اپنے شہر میں آپ قبرستان کے لیے جائیں چاہے آپ کا شہر جتنا بھی بڑا ہو اس کو سفر نہیں کہتے شہر آپ کا جتنا بھی بڑا ہو چاہے آپ کو ایک گھنٹہ لگ جائے گاڑی پہ بیٹھے بیٹھے آپ کسی قبرستان میں جا رہے ہیں اور قبرستان کی خاطر جا رہے ہیں لیکن یہ سفر نہیں ہے ایسے ہی مدینہ میں رہتے ہوئے مسجد قبا جانا یہ سفر نہیں ہے لیکن اگر کوئی ریاض سے مسجد قبا کی خاطر آتا ہے تو اس کا سفر اس عدیث کے خلاف ہے اگرچہ مسجد با بڑی عظیم ہے لیکن آپ نے کہا صرف تین مشتوں کے لیے سفر کرنا جائز ہے مسجد قبا کی خاطر سفر کرنا جائز نہیں ہے مسجد نبی کی خاطر مدینہ آئیں پھر آپ مسجد مشترکبا کی زیارت بھی کر لیں مس نبوی کی خاطر مدینہ آئیں نبی علی الساط والسلام کی قبر کی خاطر سفر کرنا جائز نہیں ہے اس حدیث سے پتہ چلا مدینہ آئیں مس نبوی کی خاطر پھر آپ کی قبر کی زیارت بھی کریں پھر آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھے لیکن مدینہ آنے کا مین مقصد کیا ہونا چاہیے مس نبوی کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صرف تین مشقوں کی خاطر سفر کرنا جائز ہے یہاں پہ سوال اٹھے گا کیا کہ اگر کوئی علم لینے کے لیے کوئی علم لینے کے لیے کسی اور جگہ جانا چاہے مثال کے طور پہ مدینہ سے ریاض جا رہا ہے کس لیے علم لینے کے لیے تو کیا وہ سفر جائد ہے جی ہاں وہ جائید ہے کیونکہ وہ سفر ریاض کی وجہ سے نہیں ہے وہ علم کی وجہ سے ہے علم جہاں بھی ہوگا جائیں گے آج وہ علم ریاض میں ہے تو وہاں چلے جائیں گے کل جدہ میں ہے تو وہاں چلے جائیں گے والد کی خاطر ریاض کا سفر کرنا है جائز ہے کیونکہ یہ ریاض کا سفر نہیں ہے یہ والد کے لیے سفر ہے کسی عالم دین کی زیاد کے لیے جو زندہ ہے سفر کرنا بالکل ٹھیک ہے وہ جس شہر میں ہوگا ہم جائیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ जगह کی کسی جگہ کا سفر اس لیے کرنا کہ اس جگہ سفر کروں گا تو میرا سفر عبادت ہوگا مجھے اللہ کا قرب ملے گا یہ جائز نہیں ہے سوائے تین مستوں کے مجت حرام مشط رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشد اقصا آپ کا ٹائم ہو چکا ہے اور اوپر ہو چکا ہے اس لیے میں یہیں پہ درس کا اختتام کر رہا ہوں انشاءاللہ جو حدیث اس کے بعد ہے اس کا بیان آئندہ درس میں بھی ہوگا اللہ رب العزت آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں آپ کم کی وقت دیتے ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اوقات میں آپ کی اولاد میں آپ کے رزق میں آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے اور پوری زندگی آپ کی نبی علیہ اللہ سلام کی احادیث کے ساتھ گزرے اور آپ فوت ہوں تو ان دنوں بھی آپ اللہ کے رسول کی احادیث پڑھ رہے ہوں پڑھا رہے ہوں سن رہے ہوں سنا رہے ہوں و آخا وانا علی رب العالمین